الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الم لم ترى كيف فقع على ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تذليل وارسل من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ش و نبوت سے پہلے آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جس سال آپ پیدا ہوئے اسی سال ابرہ ایک لشکر لے کے آیا تھا ہاتھیوں کا بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے سردار عبد المطلب کے اس نے اونٹ پکڑ لیے سردار جی کہنے لگے کہ اللہ کا گھر ہے اللہ جانے اور اس کا گھر جانے میرے اونٹ مجھے واپس کر دو وہ اپنے اونٹ لے کر وہاں سے نکل گئے اور اللہ سبحانہ و اتھا کے گھر کے جو پاس بان تھے بے وفائی کر گئے ابراہ کے لشکر کو دیکھ کے ڈر گئے اللہ تعالی نے پھر ایک اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیجے انہوں نے اس لشکر کو تہس نہس کر کے رکھا سورت الفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا ان کی تدبیروں کو اللہ نے خاک میں ملا دیا اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لشکروں نے ان پر مٹی کے کنکر برسائے مٹی کی چھوٹی چھوٹی پتھریاں برسائیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے وہ کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست و نبوت کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ان کا قبلہ اور مقرر کر دیا گیا بیت المقدس کے بعد بیت اللہ کو کاغت اللہ کو بیت المقدس مستد یکساں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے تو بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ثانی موجودہ قبلہ ہے اپنے قبلے کی حفاظت اس کا دفاع کرنا اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا یہ مسلمانوں کا سیاسی مسئلہ نہیں مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ ہے مسلمانوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے مسلمانوں کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کے اسلام کا مسئلہ ہے تو آج اگر سعودی عرب کے ارد گرد بلاد حرامین کے گرد رافضی شیعہ لوگ اور دوسری جانب سے یہودی اور تیسری جانب سے خارجی تقسیری اخوانی فکر کے لوگ اگر یہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر واجب اور لازم ہے کہ وہ حت المقدور ہر مین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کریں تو اس سلسلے میں اگر اللہ نے پاکستان کے وزیر آزم کو اور اس کے آرمی چیف کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے کھڑے پاؤں باقی کابینہ سے مشورہ کیے بغیر فورن یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم سعودیہ کے دفاع میں ہر قسم کا تعاون کریں گے تو میڈیا کو اس کے اوپر کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو تشویش کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہ فیصلہ بالکل بروقت اور بالکل درست فیصلہ ہے بلکہ اس بارے میں رائے عامہ کو ہموار رکھنا چاہیے کہ سعودیہ کو پاکستانی افواج کی اور افواج کے علاوہ پاکستانی گوریلا مجاہدین کی اگر ضرورت پڑے گی تو اس کی طرف سے بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے انشاءاللہ اور یہ جو معاملہ اس وقت یمن کے اندر حوثی باغیوں کے خلاف سعودیہ کا جہاد فی سبیر اللہ والا ہے یہ حقیقت سعودیہ کی حرامین کی دفاع کی ایک جنگ ہے آدے کشمیر کو پاکستان کے دفاع کی جنگ قرار دیتے ہیں بے ہی مصر میں اخوانیوں کے خلاف مرسی کے خلاف سی سی کی حمایت کرنا یمن میں حوثی باغیوں کے اوپر سعودیہ کے سو جہازوں کا اٹیک کرنا یہ حقیقت سعودی عربیہ اور ہرانین شریفین مکہ مدینہ کے بقا کی جنگ ہے اور اس وقت ایران نے ایران سے باہر نکلتے ہوئے عراق پھر شام اور لبنان اس پوری پٹی کو سعودیہ کے کنارے کنارے ایک طرف سے آگ کے اندر جنگ کی آگ کے اندر جھونکا ہوا ہے دوسری جانب سے وہ صنع یمن کے راستے اور یمن سے پھر سعودیہ کے کبوق کے قریب کے بارڈر پہ وہ شرارتیں کر رہا ہے تیسری طرف سے عراق کا وہ علاقہ جو سعودیہ کے ساتھ جڑتا ہے وہاں پہ داعش جو ایک خارجی تقفیری حامل فکر کی حامل ایک تنظیم ہے وہ مسلمانوں کے خلاف مسلمان حکام کی تقفیر کر کے ان کے خلاف میدان جنگ کو گرم کیے ہوئے ہے ایران نے وہ تمام ترشیا آرمی جو عراق سعودی بارڈر پر تھی وہ ساری کی ساری وہاں سے ہٹا کے ایک سائٹ پہ کر دی تاکہ داعش کے لیے سعودیہ میں گھسنا سعودی بارڈر پہ یلغار کرنا آسان ہو جائے اور پھر ساتھ ہی یمن کے اندر یہ اس نے آگ بھڑکائی تاکہ چاروں طرف سے اس کو گھیرا جائے اور پھر یہودیوں اور رافضیوں نے مل ملا کے مصر کے اندر پچھلے سال شورش بھی پا کر کے اور مرسی کو وہاں پہ کھڑا کر کے اور اخوان المسلمین کو سعودی عرب کے اندر سر اٹھانے کا موقع فراہم کیا وہ تو سعودیہ نے عقلمندی کا مظاہرہ کیا کہ جو ہی انہوں نے سر اٹھانا یہاں پہ شروع کیا تو انہوں نے فورن اس کے اوپر پابندی لگا دی جماعت الاخوان المسلمون کو بین کیا اور جنرل سی سی کی حمایت کا اعلان کر دیا تو بہرحال یہ مشرق وسطی کی جو سیاست ہے یہ پوری دنیا کے لیے بالعموم اور ایشیا کے لیے بالخصوص بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس وقت پاکستان کا کردار اس عرب جنگ کے اندر بالکل وہی ہے جو کہ کمیونسٹ بلاک میں رشیا اور چین کا اور عیسائی بلاک میں امریکہ کا کردار رہا ہے تو اس وقت ایک بہت خوش آئند بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانیوں کی رافضیوں کی ان فارسیوں کی سادشیں رنگ لانے لگ گئی اس کا مثبت رنگ ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ اس وقت الحمد تمام تر مسلمان ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں ان کا ایک اتحاد بن رہا ہے اور یہ ان قریب مسلمانوں کی ایک اتحادی فوج مسلمانوں کی نیٹو کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگی اور اس میں نتیجاتن آپ کے ملک کو اللہ رب العالمین نے ایٹ بھی قوت سے نوازا ہے عسکری میدان میں پوری دنیا اس کا لوہا مانتی ہے تو یہ انشاءاللہ اللہ آپ کے سپر پاور بننے کی طرف ایک بہت مختصر اور شاٹ سا راستہ اللہ تعالی نے آپ کو فراہم کر دیا تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ عجیب و غریب قسم کے پراپے گنڈے اور طرح طرح کے تبصرے کریں او جی یہ تو شیعہ سنی فسادات کھڑے ہو جائیں گے یہ لڑائیاں ہونے لگ جائیں گی فلا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پاکستان کو اربوں کی جگ میں داخل نہیں ہونا چاہیے وہاں جائیں گے مار کھائیں گے قربانیاں دیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا یہ سارا تخمین و زن ہے اور اس کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہمیشہ سرخرو وہی قوم ہوتی ہے جو قربانیاں دیا کرتی ہے اور قربانیوں کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں افغانستان میں آپ نے امریکہ کو اپنا اتحادی بنا کے امریکہ کا اتحادی اپنے آپ کو ظاہر کر کے اور جس طرح سے امریکہ کی جڑیں کاٹی ہیں آج وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے رشیا کی جڑیں جس طرح افغانستان کے اندر پاکستان میں کاٹی ہیں آج وہ اپنے زخم چاہتا ہے اور یہودیوں نے عیسائیوں نے جب بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے تو رافضیوں نے ان کو راستہ فراہم کیا ہے حرکت المقام الاسلامیہ یعنی حماس فلسطین میں اسرائیل کو کاٹتی جا رہی تھی لیکن ان کو سیاست کے اندر لا کے انتخابات میں بٹھا کے پارلیمنٹ کے اندر دھکیل کے ان ایرانیوں نے رافضیوں نے اپنی محبتیں اور ہمدردیاں جتا کے ان کو بالکل اس میں محثر کر کے رکھ دیا اب غزہ کی پٹی صرف وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ کچھ تھوڑی بہت مقابلت موجود ہے اس کے علاوہ باقی سب سانس یہ اس انداز میں سورشے بھی پا کرنے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بیت اللہ میں وہ بتوں کے بہانے اسلحہ انہوں نے اندر سپلائی کر دیا اور پھر بیت اللہ پہ قبضہ کر کے اور یہ ایک نئی حکومت اور سلطنت کا اعلان کرنے والے تھے وہاں پر بھی الحمدللہ ہماری پاکستانی آرمی نے ہی جا کے کام دکھایا پانی چھوڑ کے کرنٹ چھوڑ کے ان کو دیش و نابود کیا ختم کیا ہرا بھی فریضہ ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی قربانی سے دریگ نہیں کرنا چاہیے اگر ہماری فورسز وہاں پر جا رہی ہیں لڑ رہی ہیں تو اس میں ہمیں الحمدللہ فخر ہے اور فخر ہونا چاہیے کہ ہماری آرمی اور ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ ہرامین کی حفاظت کے لیے موجود ہے پاکستان کے بحری فوج پاکستان کی ایٹمی آبدوزیں وہ کھڑی ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے بحریا کے راستے سے کچھ حرکت ہوئی تو ہم چھوڑیں گے نہیں کوئی بات نہیں بلکہ اگر ایران اس سے نالاں اور ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے بہت عرصہ ہوا ہم دیکھ رہے ہیں ایران کو کہ وہ منہ کا میٹھا بن کے سعودیہ کو پاکستان کو کویت کو عراق کو شام کو لبنان کو مسلسل کاٹتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے اور آج اگر وہ ظاہر ہو کے سامنے آئے گا تو پھر انشاءاللہ وہ بچ کے نہیں جائے گا کل ایران کہتا تھا سعودیہ کو کہ ہم تیرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ایران کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آج سعودیہ پاکستان کی شکل میں ایران کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے اتحاد کا پیش خیمہ بن رہی ہے اس میں ہمیں خیر ہی خیر نظر آتی ہے اور انشاءاللہ اللہ اس میں خیر ہی رکھے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تما توفیقی اللہ باللہ سر